بے شک جو لوگ جرم کرتے تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے کفار و مجرمین اور صالحین اور اہل تقویٰ کا انجام اور ہر ایک کی جزا و سزا کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو جہل ولید بن مغیرہ آس بن وائل اور انہی جیسے دیگر مجرمین قریش کے ظلمان کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہی وہ مجرمین ہیں جو دنیا میں ان مومنوں کی ہنسی اڑاتے تھے جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لیا تھا اور اپنے آبا و اجداد کے مشرکانہ طور طریقوں سے طائب ہو گئے تھے اللہ کے یہ نیک بندے جب مکہ کی سڑکوں اور گلیوں میں ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کبر و غرور میں آ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور آپس میں ان کے بارے میں ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور جب یہ اپنی مجلسوں سے اٹھ کر اپنے گھروں اور بال بچوں کی طرف چلے جاتے تھے تب بھی مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی عیب جوئی کرتے تھے اور خوب چٹخارے لیتے تھے